أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفاً أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا والله يعلم متقلبكم ومثواكم مقصد سوره محمد کا القتال في سبيل الله کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ کی راہ میں كطال کریں قرآن مجید میں یہ چار اصول بطور ممدہ اصول ممدہ ذکر کیے جاتے ہیں چار اصول محمہ ہیں اور چار ممدہ ہیں جو اصول محمں ہیں جو اصلی اصل مقاصد ہیں وہ توحید ہے رسالت ہے قرآن کی سچائی ہے اور ایمان بالآخرہ چار اصول بطور ممدہ ہیں یعنی یہ اس کی تائید کے لیے ہیں ان میں سر فہرز جہاد ہے انفاق ہے مسلمانوں کا منظم رہنا ہے اور اخلاقیات ہیں آداب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ انہوں نے کیسے کرنا ہے تو اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے صورت دو حصوں میں تقسیم پہلا حصہ آیت نمبر انیس تک جس میں القتال فی سبیل اللہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور تقابل ذکر کیا گیا ہے ایمان والوں اور کفار کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان ایک تقابل یہ ذکر کیا جاتا ہے دوسرا حصہ آیت نمبر بیس سے آخر تک آیت اٹھتیس تک دوسرے حصے میں منافقین کے احوال یہ بیان کیے جاتے ہیں اور ترغیب للنفاق گزشتہ آیات میں بار بار یہ تقابل ذکر کیا گیا جیسے دنیا میں ان کے درمیان ایک واضح فرق ہے ایمان والوں کے درمیان اور کفر کے درمیان کافروں کے درمیان تو ابس آیت میں کہ ان کے انجام کے درمیان بھی فرق ہے یہ ایک جانب ایمان والے ان کا انجام جنت میں جانا ہے دوسری طرف وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو یہاں ان کے انجام کے درمیان بھی تقابل یہ بیان کیا جاتا ہے مسل بمانے صفت کے یہاں پہ یعنی ایک مثال نہیں دی جا رہی بلکہ جنت کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے مسل الجنت التی و عید صفت جنت کی جنت کی صفت اور یا مثل بمانے حالت حالت جنت کی اللتی وہ جنت و عید جس کا وعدہ کیا گیا ہے المتقون پرہیزگاروں کے ساتھ جہاد کی صورت ہے سورہ محمد جس میں مضمون ہے القتال فی سبیل اللہ اگلی یہ آیت نمبر بیس میں آ بھی جائے گا کہ اس صورت میں کتال کا مضمون ہے تو آیت نمبر پندرہ میں المتقون وہ جو تقوی والے ہیں اور وہ پرہیزگار لوگ بعض لوگ تقوہ یہ صرف مونجھ منڈانے کو اور بڑی داڑھی رکھنے کو مسواک رکھنے کو اسی کو تقوا کہتے ہیں نہیں بلکہ تقوع یہ اسلام کے ان تمام احکام کو شامل ہے خواہ اس میں جہاد کرنا بھی آتا ہے خواہ اس میں جہاد کا موقع بھی آئے تو جہاد بھی کرنا ہے اور بعض لوگ اپنے آپ کے تقوی کے بڑے دعویدار ہوتے ہیں لیکن جہاد کے نام کے ساتھ ہی ان کی چھیڑ ہے جہاد کے نام سے ہی انہیں نفرت ہے حالانکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے مما تو ولم یخذو ولم یحق دس بہ نفسو مات اعلی من نفاق۔ جو انسان اس حالت میں مرے کہ اس نے جہاد نہیں کیا یعنی ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی میں عملا جہاد کا موقع بھی آ جائے مما تو والذ ولم علم یو حد بھی ہو لیکن اس کا اس کے دل میں جہاد کا شوق اور جذبہ بھی نہیں تھا جہاد تو نہیں کیا لیکن دل میں جہاد کی آرزو بھی نہیں تھی تو یہ منافقت کے شعبے میں مرا منافق مرا تو تقوی صرف یہ نہیں کہ بس جو آسان دین ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے صرف اسی کو تقوی قرار دیا جائے بلکہ تقوی جہاد کرنا ہے اس صورت میں متقون سے مراد وہ جو جہاد کرنے والے ہیں ضرب الرقاب کرنے والے ہیں کم از کم مجاہدین کے لیے دعا تو کرو کہ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین تیری راہ میں وہ لڑ رہے ہیں تو اے اللہ ان کی مدد فرما اور جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابوت کر مسل الجنتلتی و عید المتقون صفت جن صفت اس جنت کی وہ المتقون کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہز کے ساتھ فیحا انہار ممہ ان غیر آسن اور تقوی کی ہم نے سورہ معدہ میں ایک ہی آیت میں تین مرتبہ یہ لفظ تقوی آیا تھا وہاں پہ ہم نے وضاحت کی تھی کہ تقوی ویسے تو اللہ کے تمام احکام کو بجالانا اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنا اور بالخصوص ان تین چیزوں سے اجتناب کرنا شرک سے اجتناب کرنا حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور حتیٰ کے مشتبہات سے بھی اجتناب کرنا اس سے بھی بچنا یہ تقوہ ہے یہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور شرک حرام اور مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ تقوہ ہے وہ دل وتکون کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہزگاروں کے ساتھ تو اس جنت کی صفت کیا ہے فیحا انہار ان غیر آسن یہ قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہے تجری میں تاہت الانہار انہار کہ اس کے نیچے سے نہریں وہ بہرے رہی ہوں گی جگہ جگہ یہ آتا ہے تو ان نہروں کی وضاحت اس صورت میں ہے یہاں پہ چار قسم کی نہریں یہ بیان کی گئی ہیں اور قرآن میں دیگر جگہوں پہ دیگر نہروں اور چشموں کا ذکر وہ بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی دیگر نہروں کا ذکر وہ آتا ہے یہاں پہ بطور ایک مثال کے چار نہریں وہ بیان کی گئی ہیں فیحا انہار ممما ان غیر آصن اس میں نہریں پانی کی غیر آصن غیر آصن کہ جو بدبودار نہ ہو غیر آسن, آسن اصل میں یہ کسی چیز کا سڑ جانا بدبودار ہو جانا تو غیر آسن کہ جو بدبو دار نہ ہوگا جس میں بو نہیں ہوگی جس میں بو نہیں ہوگی فی انہار مما ان غیر آسن جس میں اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا جس میں کوئی بدبو وہ نہیں آ رہی ہوگی فی انہار مما ان غیر آسن اس میں نہریں ہیں پانی کی غیر آسن نہ بدبودار وہ انہاروں میں لبن لم ی تغی اور اور اس میں نہریں ہیں دودھ کی لم ی تغی کہ نہیں بدلا اس کا مزہ دنیا میں تو دودھ یہ جانور کے تنوں سے نکلتا ہے اور یا تو وہ تن اس پہ گرد و غبار ہوتا ہے اور یا اس کا دودھ دوہنے والا اس نے وہ صفائی کا انتظام نہیں کیا ہوتا لیکن جنت میں دودھ یہ جانور کے تنوں سے نکلے گا نہیں بلکہ اس کی نہریں وہ بہر رہی ہوں گی اور بخاری کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو جنت کی نہریں ہیں یہ جو نہریں ہیں تو یہ فردوس سے نکلتی ہیں جی اس کے اوپر یہ فردوس سے نکلتی ہیں جنت الفردوس سے اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور یہ نہریں اسی فردوس سے یہ نکلتی ہیں یعنی اس کا جو سرچشمہ ہے تو وہ جنت الفردوس ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اذا التم اللہ فصل الفردوس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو ف ان اوسط یہ اعلی جنت ہے اور اس جنت الفردوس کے اوپر جو اس کی چھت ہے تو وہ رحمان کا عرش ہے یعنی بالکل اللہ کے قریب وہ تفجر و اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں وہ پھوٹتی ہیں اور جنت کی نہریں وہ نکلتی ہیں یہ جی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اسی حدیث میں ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان نفل جنت میں جنت میں سو درجے ہیں سو درجات ہیں یہ جی اللہ فیسبی ہی اور اللہ نے ان سو درجوں کو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے کل درجتین یہ بخاری کی روایت ہے کل درجتین ما نما کما بین السماء والارض اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ فاس الطم اللہ فصل الفردوسا ف انح اوسط الجنا وََ الجنّ و فوقو عارش الرحمٰن و ہو تفجر و انہار اور یہاں پہ یہ جو نہریں یہ ذکر کی گئی ہے تو یہ بھی صرف نام کی حد تک مشابہت ہے ورنہ بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ عادت العبادیس علقین مالعین الراعت یہ سورہ الفلامیم سجدہ میں یہ روایت ہم نے ذکر کی تھی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں ولا اردنت ولا خط اور اعلی بشر نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ دل میں اس کا خیال گزرا یہ صرف نام کی حد تک مشابہت ہے وہ انہار و ملب علم یا اور دیگر نہریں ہیں دودھ کی کہ نہیں بدلا اس کا مزہ دنیا کے دودھ کی طرح نہیں ہوگا کہ جانور اسے دیتا تو خالص ہے لیکن آدم کا بیٹا اور آدم کی اولاد اسے خالص نہیں چھوڑتی وہ انہار خمر تل شاربین اور دیگر نہریں ہیں من خبر شراب کی لفظ تل کہ جو مزہ دے گی پینے والوں کو پینے والوں کو مزہ دے گی یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ یہ انسان کچھ وقت کا سرور حاصل کرنے کے لیے شراب پیے تو پھر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ صحیح اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا بلکہ اول فول بکتا ہے جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی لذت دے گی پینے والوں کو لیکن انسانی عقل کو وہ زائل نہیں کرے گی اور یہاں پہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو ایک تو اس کی وہ بو اس کا ذائقہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا چی جائے کہ اسے یعنی انسان پیے اور پھر اس سے درد سر اسی طرح الٹیاں کرنا یہ اس کے ساتھ یہ سارے لگے ہوئے ہیں قرآن جنت کی شراب کے متعلق یہاں پہ لذت ال شاربین کے جو مزہ دیگی پینے والوں کو سورہ شافات آیت نمبر چھیالیس میں بھی ذکر کیا گیا تھا بیذا الزت طلِ شاربین یہ سفید ہوگا اور لذت دیگی پینے والوں کو اور سورہ واقعہ آیت نمبر انیس میں آ جائے گا لاسن عنہا ولافون کہ نہ تو اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے الٹیاں کریں گے تو جنت کی شراب یہ لذت تل پینے والوں کو مزہ دے گی وہ انہار المن خمر من خمر اور دیگر نہریں ہوں گی شراب کی کہ جو مزہ دیں گی پینے والوں کو وہ انہار اصل مصففی اور دیگر نہرے ہیں وہ شہد کی مصففہ صاف شفاف یعنی میل کچیل سے پاک اور جس میں موم نہیں ملا ہوا ہوتا جس میں شہد کی مکھیاں بلکہ وہ تو اس کی تو نہرے بہ رہی ہوں گی دنیا کی یہ شہد یہ تو شہد کی مکھیاں بناتی ہیں لیکن وہ اس کی تو نہرے جو ہے وہ بہہ رہی ہوں گی اور تیار جو ش... یہ شہد ہوگا تو وہی اس کی نہر وہ بہ رہی ہوگی جس میں وہ مری ہوئی مکھیاں نہیں ہوں گی اسی طرح اس کا موم جو ہے وہ ملا ہوا نہیں ہوگا بلکہ ان تمام چیزوں سے صاف شفاف شہد اس کی نہر ہوگی صرف یہ پینے کا سامان کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا ولوم فی ہنکل ثمارات اور ان کے لیے ہوگی ہوں گے فیحا اس جنت میں منقلات ہر طرح کے میوے اور یہ نہ بوک مٹانے کے لیے ہیں اور نہ ہی پیاس بجانے کے لیے بلکہ یہ صرف جس طرح قرآن نے کہا لذت الشاربین یہ صرف سرور اور لذت حاصل کرنے کے لیے منکل ثمارات اور ان کے لیے ہوں گے اس جنت میں ہر طرح کے میوے وہ اور بخشش مغفرتن میں یہ تنوین تعظیم کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑی بخشش مغفرت اصل میں کہتے ہیں عربی لغت میں غفرہ یخ اس کے معنی ڈھانپنے کے آتے ہیں گناہوں کی مغفرت سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ اسے ڈھانپ دے اور کسی کے سامنے اس کو آیا نہ کرے اس کو ظاہر نہ کرے وہ مغفرتوں میں رب ہم <الرَّبِّهِم> یہ ان کے لیے بڑی مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے مطلب یہ کہ دنیا میں ان جنتیوں نے ان ان سے بھی گناہ ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے لیکن اللہ جنت میں انہیں ان کے گناہوں پر ایسا کامل پردہ وہ ڈال دیں گے کہ کبھی ان کے سامنے ان کے گناہوں کا تذکرہ وہ سرے سے ہو ہی گا ہوگا نہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی پشیمان ہونا پڑے کہ جس کی وجہ سے انہیں کہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے وہ مغفرت و مربہ <مِرْرَبِّهِم> اور کامل مغفرت اور بڑی مغفرت مر رب ان کے رب کی جانب سے کیونکہ انسان نے اگر کوئی برائی کا کام کیا ہو اور پھر اس نے وہ کام چھوڑا بھی ہو اور زندگی کے کسی مرحلے پر یا انسان کو خود یاد آئے تو انسان اپنے ہی دل میں وہ شرمندہ ہوتا ہے ایسی کامل مغفرت رب کی جانب سے ہوگی کہ نہ تو انہیں خود یاد آئے گا اور نہ ہی انہیں یاد کروایا جائے گا وہ مغفرتوں میں رب اور ایک کامل مغفرت ہوگی ان کے رب کی جانب سے ایک جانب یہ حال ہے اس حال والے ہیں اب اس کے مقابل میں کمن ہوا خالد النار تو آیا یہ شخص کہ جو ان نعمتوں اور ان مزوں میں ہے تو آیا یہ اس شخص کی مانند ہے خالد النار کے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں دو میں یہ دونوں برابر ہیں ہرگز برابر نہیں و سکوما ان حمیمن اور انہیں پلایا جائے گا گرم پانی کھولتا پانی کہ اس کھولتے ہوئے پانی کی کیا وہ پیاس بجائے گی فقط تو ہم بس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی آنتوں کو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے تو یہ جب انہیں سخ بوک لگے گی انہیں سخ بوک لگے گی تو جس طرح قرآن نے اس سے پہلے کہا کہ ذرا دیکھ لیں سورہ ابراہیم وہاں پہ یہ گزرا تھا سورہ ابراہیم ذرا دیکھ لیں پارا نمبر تیرہ اور آیت نمبر سترہ سورہ ابراہیم یہ پارہ نمبر تیرہ اور آیت نمبر سولہ سترہ جہنمیوں کی جو خوراک ہے اور ان کا جو پینے کا سامان ہے وہ کیا ہوگا میوارا ہی جہنم جی اس کے آگے جہنم ہے وَيُسْقَ مِمَّا اِن صدید اور انہیں پلایا جائے گا مما ان وہ پانی کہ جو پیپ ملا ہوا خون ملا ہوا خون اور پیپ ملا ہوا پانی یہ ہوگا یہ انہیں پلایا جائے گا یہ تجرٹ گونٹ پیئیں گے اس پانی کو ولاکا دو یوسیغو اور قریب نہیں ہوگا کہ وہ آسانی سے اسے نگل لیں اور آسانی سے اسے پی لیں اور آسانی سے اسے حلق سے اتار دیں یعنی وہ بھی ایک کہ گونٹ وہ پیئیں گے اور وہ حلق سے اترنے والا نہیں ہوگا ویس کا مما ان تو قرآن اللہ ہماری حفاظت فرمائے و سکوما ان حمیم اور انہیں پلایا جائے گا وہ کھولتا پانی تو ان کی خوراک زقوم ہوگا ان کی خوراک وہ بدبودار چیزیں ہوں گی کہ انسان اگر اسے صرف ذکر بھی کرتا ہے اور ذہن میں بھی لاتا ہے انسان کی طبیعت اس سے کراہت کرتی ہے اور نفرت کرتی ہے اور پھر جب اس کے اوپر پانی پلایا جائے گا تو وہ پانی اتنا کھولتا اور گرم پانی ہوگا فقت تو امآ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی آنتوں کو جیسے ہی وہ ان کے پیٹ میں پہنچیں گی میدے میں پہنچیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ نیچے سے ان کی یہ آنتیں یہ نکل جائیں گی فقط تو اما بس ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی آنتوں کو جی ان کی آنتوں کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وومن ہم مئی <عَلَئِك> استم و علیک ابصت میں زجر دیا جاتا ہے منافقین کو کہ جی اگرچہ منافقین کے احوال وہ آگے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ جی انہی کافروں کے ساتھ یہ منافق انہیں بھی انہی کی جماعت میں سے گردانہ گیا ہے کہ ان کافروں کی جماعت میں سے ومن اور بعض ان میں سے یہ جو آگے جن کے احوال ذکر ہوئے بعض ان میں سے من وہ ہیں یستم الیک کہ جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف یعنی آپ کی مجلس میں وہ سننے کے لیے آتے ہیں منافق بھی کبھی کبھی آئے گا درس میں کہ یہ کیا کہتا ہے اور یہ اور کل کو پھر تم پر اعتراض کرنے کے لیے وہ کان لگا کر سنے گا و من ہوں مئی استم اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو کان لگاتے ہیں کا آپ کی طرف حتیٰ ادا خرجو مین عند کا یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں منعقہ آپ کے پاس سے کالین اوت العلم تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے اوت العلما کہ جنہیں دیا گیا ہے علم اللہ کی کتاب کا مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس سے تو وہ نکل آئے تو باہر کن لوگوں سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کی صفت اوت العلم کے ساتھ یہ کی جا رہی ہے یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا قرآن نے ان کے علم کا اعتراف کیا ہے قالدین اوت العلما تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے ماں دا آنفہ کیا کہا ہے اس شخص نے ابھی اور یہ مذاق اور استہزاء کے لیے یہ پوچھتے تھے کہ ابھی اس مجلس میں ہم نے جو کچھ سنا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا یعنی یہ بھی صرف مذاق اڑانے کے لیے اور یہ وہ تکبر اور اعنات کی بنیاد پہ یہ کہتے تھے یہ کیا کہہ رہا تھا ماذا قال آنفہ یہ کیا کہا اس شخص نے آنفن ابھی تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے نہ سمجھنے کی اور ان کی اس طرح بات کرنے کی مذاق اڑانے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے اور یہ اپنی خواہش کی پیروی یہ کر رہے ہیں تبالا قلوب یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور جس کے دل پر مہر لگا دی جائے اس کے زد اور اعنات کی وجہ سے تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مجلس میں نہیں آئے گا بلکہ وہ آیا اسی گند کے ساتھ ہے بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ تباؤ اہم اور انہوں نے تابیداری کی ہے اپنے خواہشات کی اپنی خواہشات کی پیروی یہ کر رہے ہیں اور جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے وہ جا رہا ہو تو اسے تمہارے دلائل وہ اسے مطمئن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی خواہش ہی اس کا الہ ہے وہ تباؤ احوا اہم اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی اب اس کے مقابلے میں وہ جو اوت العلم ہے اور جو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے والذین احتو اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اہتدو جنہوں نے ہدایت قبول کی جنہوں نے ہدایت حاصل کی زادہم ہدا ہدایت ہدا انہوں نے طلب کی تھی ہدایت قبول کی انہوں نے اور ہدایت کے طلبگار تھے زاد مہدہ تو زیادہ کرے گا اللہ ان کے لیے ہدن مزید توفیق یہ اللہ انہیں مزید توفیق دے گا ہدایت کی اور اللہ انہیں اپنے دین پر استقامت عطا کرے گا کیونکہ اس کا ارادہ ہی ہے ہدایت حاصل کرنے کا والذین احتدو زاد ہمہدہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت قبول کی ہدایت حاصل کی ہدایت کے ہدایت طلب کی تو بڑھائے گا اللہ ان کے لیے مزید توفیق وہ آتا تقواہم اور دے گا اللہ انہیں تقواہم ان کے یہاں پہ مراد اس تقویٰ کی جزا ہے وہ آتا تقواہم اور دے گا اللہ انہیں ان کے تقوا کی منزل اور وہ مراد جنت ہے ان کے تقوی کی منزل اور ان کے تقوی کی جزا اللہ انہیں دے گا کہ جو جنت ہے تفسیر مدارک امام نصفی وہ کرتے ہیں والذین لدین بال ایمانی و اجتماع القرآن وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت طلب کی بال ایمانی ایمان کے ذریعے کہ وہ ایمان کو طلب کر رہے ہیں وہ استعماعل قرآن اور قرآن کے سننے کے ذریعے وہ ہدایت طلب کرتے ہیں ہدایت انہوں نے قبول کی قرآن کے سننے کے ذریعے زا دم قرآن سننے کے لیے آئے ہیں ایمان کی طلب میں آئے ہیں تو زادہم دم ہودا تو بڑھائے گا اللہ ان کے لیے بصیرت بڑھائے گا اللہ ان کے لیے علم اللہ ان کے, علم, اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ کرے گا کیونکہ وہ آیا ہی اسی نیت سے قرآن سننے کے لیے وہ آیا ہے ایمان کے طلب کے لیے وہ آیا ہے تو اللہ ان کی بصیرت وہ مزید بڑھائے گا ان کے ان کے علم کے ان, ان کے علم کو بڑھائے گا اسی طرح زادہم ہدا ہودا شرح صدور اللہ ان کے سینوں کو کھول دے گا ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں اللہ انہیں ختم کرتا ہے ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے وہ تقواہم اور اس سے مراد اور دے گا اللہ انہیں ان کے تقوا کی جزا یعنی مراد جنت ان ان کو تقوا کی منزل وہاں تک پہنچائے گا صرف دنیا میں ان کے سینوں کو کھولے گا نہیں ان کے مزید توفیق نہیں بلکہ انہیں ان کے تقوا کی منزل وہ بھی عطا کرے گا اس سے پہلے سورہ کہف میں اصحاب کاف کے متعلق بھی یہ ذکر کیا گیا تھا ان نہم فتن آزدنا یہ نوجوان تھے کہ جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے بڑھایا تھا ان کے لیے توفیق. سورہ مریم آیت نمبر چھیتر میں بھی گزرا تھا وہ عزیز اللہ اللہ کہ اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں ہودن مزید توفیق اللہ بڑھاتا ہے ابسائت میں تخویف اخروی یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے ان کے لیے ان کو ایک تھپڑ رسید ہو اور ان پر اچانک یہ قیامت کے قائم ہونے کا وہ کوڑا برسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں ان کی کوئی نیت نہیں بلکہ یہ قیامت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ ان پر آن پڑے حالانکہ قیامت کی نشانیاں اور اس کی علامات وہ آ چکی ہیں فہلی انضرون الَس تو انتظار نہیں کرتے یہ منکرین السا مگر قیامت کا انتاط کہ آ جائے انہیں یہ قیامت بختتن اچانک ان کے لیے قیامت یہ اچانک آ جائے اور انتات یہ بدلے اجتمال ہے السا سے کہ یہ قیامت کیا ہے یعنی انتا تی بختتن کہ آ جائے انہیں بختتن اچانک یہ لوگ اس انتظار میں کہ قیامت کب قائم ہوگی فقط جاء اشرات و بس یقیناً آ چکی ہیں اشرات اس کی نشانیاں اس کی نشانیاں نشانیا یہ آ چکی ہیں اور اشرات یہ جمع ہے شرط کی اور شرط یہ نشانیوں کو کہتے ہیں قرآن میں اس کے لیے آیات یہ بھی آئی ہیں آیات ان بڑی نشانیوں کو کہتے ہیں جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح دجال کا نکلنا یہ بڑی بڑی نشانیاں فقط جا اشرات تو پس یقیناً آ چکی ہیں اس کی نشانیاں یہ اللہ کے آخری پیغمبر کے آنے سے ہی قیامت کی وہ نشانی ہے وہ آ چکی ہیں سورہ قمر کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اقتربت سا آت ون یہ قمر کا چاند کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بطور موجزہ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے اور اللہ کے پیغمبر کا آنا بخاری کی روایت میں آتا ہے برعص و آنا و میں اور قیامت یہ ان دو انگلیوں کی طرح یہ بھیجے گئے ہیں جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور ایک کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے میرے آنے سے ہی قیامت یہ آ چکی ہے فقط جا اشرات تحقیق آ چکی ہیں اشرات اس قیامت کی نشانیاں اور اس کی علامات یہ آ چکی ہیں اسی طرح حدیث میں دیگر نشانیاں وہ بھی آتی ہیں دیگر نشانیاں وہ بھی روایات میں وہ ذکر ہیں فقط جا اشرات اس قیامت کی یہ نشانیاں یہ آ چکی ہیں حضرت عانہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ان من اشرات سا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں ایئر فعال علموں کہ علم اٹھا لیا جائے گا حالانکہ سائنس کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ علم یہ بڑھ چکا ہے لیکن وہ علم کہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنے وہ علم اٹھا لیا گیا ہے آج دیکھیں ان نمن اشرات سات عیورف العلم و یسب قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم کے جو انسان کو دنیا میں انسانیت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اور آخرت اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا ویس بتل اور جہالت یہ پھیل جائے گی ویوش رب اور شراب یہ کھلے عام پی جائے گی ہر جگہ پی جائے گی ویز ہر اور بدکاری کا دور دورہ ہوگا اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے اور مسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ و فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر یہ بیان کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص آیا تو اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر قیامت کب قائم ہوگی کب واقع ہوگی تو رسول اللہ نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس سے پوچھا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت یعنی وہ کب واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے کا دن وہ کب ہوگا ہاں ولیکن سا احدثکا عن اشراتِها لیکن میں تمہیں اس کی علامات وہ بتا دیتا ہوں اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَتُ رَبَّهَا جب لونڈی وہ اپنے مالک کو وہ جنے گی یعنی جب لونڈی اپنے مالک کو وہ جنے گی محدثین اس کے بہت سارے معنی وہ بیان کرتے ہیں ایک معنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں ادا ولادت امت و کہ جب لونڈی اپنے مالک کو وہ جنے گی ایک معنی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ لڑکیاں یہ یعنی بیٹیاں یعنی اپنی ماؤں سے وہ خدمت وہ کرائیں گی ایک معنیٰ محدثین وہ یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آج مائیں وہ بڑی عمر میں بھی وہ لڑکیوں کی وہ خدمتیں وہ کرتی ہیں اضا و لدل امت کہ جب لونڈیاں وہ اپنے مالکوں کو وہ جنیں گی فضا کمن اشراتِہ اور اس کے اور بھی بہت سارے معنی و مفسرین محدثین نے کیے ہیں فضا کمن اشراتہ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بیٹے کے لیے اس کا باپ اس کا دوست جو ہے ادنا صدیقہ اقسا اباہو دوست اس کے قریب ہوگا اور باپ اس کے دور ہوگا اس کا مطلب کیا کہ باپ کی فرما برداری وہ نہیں کرے گا لیکن دوست کی بات وہ مانے گا اور آج وہی زمانہ ہے کہ جس میں ماں باپ اپنے بیٹے سے جب بات منواتے ہیں بات منواتے ہیں تو وہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو وہ بیٹے سے دوست سے سفارش کرتے ہیں کہ میرے بیٹے سے یہ بات کہو اور یہ بات منوا دو فضا من اشرات تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ اداکارت العورات الحفات ر او سے اور وہ جو ننگے اور ننگے پاؤں لونگ ہوں گے وہ لوگوں کے سربراہ بن جائیں گے فضا کمین ہا تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی طرح یہ جو پہاڑوں سے اترے ہوئے لوگ جب یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے یہ مالک ہو جائیں گے فضا کا مین اشراتحا تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی طرح نسائی کی روایت میں یہ آتا ہے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے مال مال کی ریل پھیل ہو جائے گی وہ یکسر الجہل جہالت پھیل جائے گی و تزہر الفتن اور طرح طرح کے فتنے یہ عام ہوں گے و تفشوت تجارہ اور تجارت کی ریل پھیل ہوگی حدیث میں اور بھی بہت ساری نشانیاں یہ آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے فقط جا اشراتوہا بس یقیناً آ چکی ہیں اس کی نشانیاں فن نہ جا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ تو پس کہاں ہوگا ان کے لیے اِذَا جا کہ جب آ پہنچے گی ان کے پاس قیامت فاًم اذا جا ات پس کہاں ہوگا ان کے لیے ذکر جب آئے گی ان کے پاس ذکراہم یعنی ان کی نصیحت یعنی پھر جب قیامت ان پر واقع ہوگی تو پھر ان کے لیے نصیحت جو ہے وہ کہاں ہوگی جب یہ قیامت یہ ان پر آن پڑے گی فا ان نہ لہم ازا تو پس کہاں ہوگی ان کے لیے جب یہ آئے گی یہ قیامت ان کے پاس ذکراہم ان کی نصیحت تو پھر یہ کہاں ان کے لیے مفید ہوگی اور ان کے لیے فائدہ مند ہوگی فا علم انہ اللہ یہ فا میں یہ فا اسے فائے فصیح کہتے ہیں یعنی ما قبل کی ان تمام آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو فعالم یہ جہاد یہ کس مسئلے کے لیے کیا جائے گا یہ کس دعوے کے لیے کیا جائے گا تو اس آیت میں وہ دعویٰ توحید کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جان لو جہاد یہ اسی مسئلے کے لیے اور جہاد اسی دعوے کے لیے یہ کیا جائے گا دنیا میں اگر توحید پھیلانا ہے تو اس کے لیے جہاد کرنا ہے یہ جہاد یہ اسی موضوع کے لیے اور یہ جہاد یہ اسی مقصد کے لیے یہ کرنا ہے فا لا انہو لا الہ الا اللہ یہ اسی کے لیے کرنا ہے فا علم انہو لا الحلہ پس جان لو کہ بے شک کوئی حاجت روا نہیں اللہ سوائے اللہ کے اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں وسطر لک اور یہاں پہ علم کو یہ مقدم کیا ہے لا الہ الا اللہ پہ سفیان ابن عیینہ اس بڑے محدث سے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن سے ذرا علم کی فضیلت یہ ذرا مجھے بتائیں تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھا کہ اس آیت کو پڑھو اس میں علم کی فضیلت ہے فعلم لا الہ الا اللہ کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ پر توحید پر علم کو مقدم کیا ہے کہ اگر توحید کو جاننا ہے اللہ کی معرفت وہ جاننی ہے کہ جو دین اسلام کا بنیاد ہے اور دین اسلام کی ابتدا ہے تو اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے علم کی اتنی فضیلت ہے کہ عقیدے پر بھی علم کو مقدم کیا گیا ہے کہ عقیدہ وہی عقیدہ ہے کہ جس کے لیے علم حاصل کیا جائے قرآن اور سنت کا فا علم جان لو امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب العلم میں وہ ایک باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل کہ علم قول سے مراد ان کا بیان ہے اور عمل سے مراد عمل کہ عمل کرنے سے پہلے اور اوروں کو بیان کرنے سے پہلے وہ علم ضروری ہے جاننا ضروری ہے قرآن کو جاننا یہ ضروری ہے سنت کو جاننا یہ ضروری ہے کہ آپ عمل کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے اسی طرح کسی اور کو دعوت دینے سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے جاننا یہ ضروری ہے اور پھر انہوں نے اسی آیت کو پیش کیا ہے امام بخاری نے باپ باندھتے ہیں اور قرآن کی یہی آیت ذکر کرتے ہیں فعلم لا الہ الا اللہ پجان لو کے نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے مقصد یہ ہے کہ بیان کرنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے بعض لوگ اسے سرے سے توجہ ہی نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ عمل چاہیے عمل عمل چاہیے لیکن عمل سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور اسی لیے اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو عمل کرو گے جہالت کی بنیاد پہ اسی لیے جب جہالت کی بنیاد پہ بندہ عمل کرتا ہے تو نہ اسے صحیح اور برے کی نہ صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کی تمیز ہوتی ہے نہ وہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق جانتا ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے قرآن کا تو تب وہ بصیرت کی بنیاد پہ صحیح راستہ اپناتا ہے اور غلط راستے سے وہ اجتناب کرتا ہے ف علم انہ الحلہ لو اور حدیث میں بھی آتا ہے صحیح مسلم کی حضرت عثمان کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مماتا مم اللہ اللّہ دخل الجن بعد لوگ یہ روایات ناقص پڑھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل جنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو ہوگا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس روایت کی تمام سندیں وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھو اب صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابتدائی روایات میں ہے کتاب المان میں مما اللہ دخل الجنا جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہو لا الہ اللہ کا مطلب جانتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا لا الہ اللہ کے مطلب کو وہ جانتا ہو اور قرآن کو پڑھے بغیر اگر آج کا کوئی شخص وہ یہ کہتا ہے خصوصاً ایک آجمی بلکہ آج کے زمانے میں تو اگر ایک عرب وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھے بغیر میں لا الہ اللہ کا مطلب جانتا ہوں تو شیطان نے بڑے دوکے میں اسے مبتلا کیا ہے اور وہ ایک خوش فہمی میں وہ پڑا ہوا ہے اسی لا الہ الا اللہ کی تفصیل کے لیے تو اس پوری کتاب کو نازل کیا گیا ہے اسی لیے کرام کہتے ہیں صحابے قرآن ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور پھر اسی ایمان کے کلمے کو اسے سیکھنے کے لیے ہم نے قرآن پڑھا یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے تو ہم ایمان میں داخل ہو گئے لیکن اس ایمان کی تفصیلات یہ ہمیں قرآن سے پتہ لگیں فضد نہ بھی اور ہم نے اسی قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھایا ہے مما تو لا الہ الا اللہ دخل الجن اسی طرح بعض لوگ وہ یہ جو اسماء حسنا ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں جو ترمیمزی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے من اخصوا دخل الجنہ کہ جو ان ننانوے ناموں کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا معنی وہ ذکر کیا تھا کہ من اخصو مراد یہ کہ اس کے معانی کو سمجھنا اسی طرح اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانا ان ننانوے ناموں کے تب جا کر دخل الجنہ ایک جانب عقیدہ ہے غار اور نافے کا کہ اللہ ہیر دینے والا تکلیف دور کرنے والا یا تکلیف دینے والا اور نافے ہے نفع پہنچانے والا غور اور نافع وہ ہے اور دوسری جانب یہی عقیدہ قبر والے سے رکھا ہے نہیں اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانا صرف ان ناموں کو رکھنا مقصد نہیں ہے فا علم اللہ جان لو کہ بے شک نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے وسط فر لزمبے کا اور آپ بخشش طلب کرے لزمبے کا اپنے گناہوں کی پیغمبر وہ یہ یاد رکھے پیغمبروں کے حوالے سے کہ وہ معصوم ہیں پیغمبر کوئی گناہ نہیں کرتا اور یہاں پہ پیغمبروں کے جو استغفار اللہ کے پیغمبر روزانہ دن میں وہ سو مرتبہ استغفار وہ طلب کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ گناہ کرتے تھے بلکہ پیغمبر وہ گناہوں سے معصوم ہیں وسط فرزمبے کا یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اور پیغمبروں کے حق میں یہ لرفع درجات ہوتا ہے ان کے درجات بلندی کے لیے وسط فر کا اور آپ بخشش طلب کریں لزمبے کا اپنے گناہوں کی ولیمین ومنات اور ایمان والوں کی والمؤمنات ایمان والے مردوں کے لیے والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کے لیے ان کے لیے بھی بخش یہ طلب کریں میں نے کل کے درس میں ابو بکر صدیق کی وہ روایت وہ میں نے ذکر کی تھی ابن کثیر نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم کم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاک فیرو لا اللہ الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت یہ کیا کریں کیونکہ ابلیس وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا لیکن ان لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے مجھے ہلاک کیا ہے پھر ابلیس کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے ہلاک کر رہے ہیں تو میں نے انہیں خواہشات میں مبتلا کر دیا اور وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہیں صحیح راستے پر وہ گامزن ہے اور بخشش طلب کریں اپنے گناہوں کی اور ایمان والوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے و اللہ عالم متقل و اور اللہ خوب جانتا ہے متقل تمہارے الٹھنے پلٹنے کی جگہ یعنی دنیا میں کہ تم کہاں پہ گھومتے پھرتے ہو تقلب گھومنے پھرنے کو کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں اور مسو ٹکانے کو اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے الٹنے پلٹنے کی جگہ کو تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ کو کہ دنیا میں تم کہاں پھرتے ہو وہ مسوا کم اور تمہارے ٹکانے کو مسوا کہ جو انسان لمبی مدت تک کسی جگہ پہ وہ رہے تمہارے قبر کے ٹکانے کو تمہارے موت کی جگہ کو اللہ جانتا ہے اور دنیا میں جب تم زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے گھومنے پھرنے کو بھی اللہ جانتا ہے تمہارے الٹنے پلٹنے کو بھی اللہ جانتا ہے اور وہ تمہارے ہر حال سے وہ واقف ہے پہلا حصہ یہاں پہ ختم ہوا مثل الجنتلتی وعد المتقون اس جنت کی صفت اس جنت کی حالت کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے مت کے ساتھ اس میں نہریں ہیں پانی کی غیر آسن بدبودار اور اس میں نہریں ہیں مل لبن دودھ کی کہ جس کا نہیں بدلا ذائقہ اور دیگر نہریں ہیں شراب کی کہ جو لذت دیں گی پین، جو مزہ دیں گی پینے والوں کو اور دیگر نہریں وہ صاف شفاف شہد کی اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور کامل مغفرت اپنے رب کی جانب سے تو آیا یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم کی آگ میں وہ سکوما انحمیمً اور انہیں پلایا جائے گا گرم پانی تو پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ گرم پانی ان کی آنتوں کو وہ منہ مئی استم الیک اور بعض ان انکار کرنے والوں میں سے وہ ہیں یعنی وہ منافق ہیں یس تم علیک کہ جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں میں نے ان آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا کہ کیا کہا اس شخص نے ابھی یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور انہوں نے تابیداری کی اپنی خواہشات کی اور وہ لوگ احتدو کہ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو بڑھاتا ہے اللہ ان کے لیے مزید توفیق اور دے گا انہیں ان کے تقوی کی منزل فعال پس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے یہ منکرین مگر قیامت کا کہ آجے انہیں اچانک تو تحقیق آ چکی ہیں اس کی علامات فن نالہ تو کہاں ہوگا ان کے لیے اعزازات ہم جب آئے گا ان کے پاس یہ قیامت ذکرہ ہوں تو پھر کہاں ہوگا ان کے لیے ان کی نصیحت ان کی نصیحت کہاں ہوگی پھر وہ یہ نصیحت اگر یہ قبول کرنا بھی چاہیں تو ان کی نصیحت وہ کہاں ہوگی اس کا وقت وہ گزر چکا ہوگا جان لو کہ بے شک نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے اور بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی اور ایمان والوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے اور اللہ جانتا ہے متقل تمہارے الٹنے پلٹنے کی جگہ کو یا تمہارے الٹنے پلٹنے کو اللہ جانتا ہے وہ مسوا اور تمہارے مستقل ٹکانے کو آخر و داوانہ انمد رب العالمین